محمد اللہ علیہ وسلم بدعة بدعة ضلالة ضلالة بسم اللہ الرحمن رب لي صدري لي أمري من قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم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 چوبیس مئی دو ہزار چودہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ایک سو اکتیس میں ہم انشاءاللہ تعالی سورت الانفال کی آیات نمبر سکسٹی سیون سے لے کر سیونٹی ون یعنی کل پانچ آیات کے کانٹیکسٹ میں اسلامی عقائد میں سے ایک اہم ترین عقیدہ انشاءاللہ ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اور وہ ہے عصمت انبیاء کرام علیم السلام کا عقیدہ عصمت کہتے ہیں حفاظت کو اسی عقیدے کو عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام علیم السلام گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں اللہ کی خاص حفاظت میں ہوتے ہیں اسمت میں ہوتے ہیں اسی لیے معصوم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن جہاں تک لغزش اور اجتہادی خطا کا معاملہ ہے وہ الگ چیز ہے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے صادر ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس غلطی اور لغزش پر قائم نہیں رہنے دیتا اس پر گناہ کا لفظ نہیں بولا جاتا اس کے انشاءاللہ ٹیکنیکل میں دلائل بعد میں عرض کروں گا ہماری آج کی یہ گفتگو انشاءاللہ تعالی ہماری ویب سائٹ اہل سنت ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 88 کے نام سے اپلوڈ ہوگی ہمارے یو کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اور ٹیون کا چینل انجینئر محمد علی مرزا اس کے تھرو اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 88 ایٹ عصمت کے عقیدے سے متعلق شبہات کا تحقیقی جائزہ اسمت امبیا علیہ السلام سے متعلق شبہات کا تحقیقی جائزہ اسمت اے انبیاء کرام علیم السلام کے عقیدے سے متعلق شبہات کا تحقیقی جائزہ بھائی وہ آج کی گفتگو میں جتنی آیات آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے مکمل ریفرنس بھی بتا دوں گا اور جو احادیث ہیں ان کے انشاءاللہ شاء اللہ نمبر پلمائے ہرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جس کے مطابق عربی کتب شائع ہوتی ہیں وہ بیان کر دوں گا پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں لیکچر کے دوران سوال کرنے کی اجازت نہیں تاکہ ہمارے لیکچر کا ڈیکورم خراب نہ ہو یا بعد میں بھی مجھے ای میل پہ مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو ایٹ یام پہ بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے بھائیو اس بھائی لیکچر میں ہم انشاءاللہ شاء اللہ تعالی صورت النفال کی یہ کریٹیکل پانچ آیات سکسٹی سیون سے لے کر سیونٹی ون اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور پھر ان شاء اسی کے کانٹیکس میں میں چار اہم ترین علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا ان میں سے دو علمی پوائنٹ انشاءاللہ آج کی نشست میں ڈسکس ہوں گے اور دو انشاءاللہ اللہ اگلے ہفتے تاکہ بہت لمبا لیکچر نہ ہو لیکن ان چاروں پوائنٹس کا میں تعارف شروع میں ہی کروا دیتا ہوں تاکہ ہمارا انٹرسٹ برقرار رہے علمی پوائنٹ نمبر ون ہوگا امبیکرام علی مسلام کی اجتہادی خطا اور لگزش سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے جس عقیدے پر اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اتفاق ہے جہاں تک علمی پوائنٹ نمبر ٹو وہی الٰہی اور دین پہنچانے کے اعتبار سے انبیاء کرام علی مسلم کی عصمت کا بیان قرآن اور سنت کے دلائل میں کہ یہ ڈیفینیٹ ہے کہ وہی پہنچانے اور دین کے معاملے میں انبیاء کرام علی مسلام سے کبھی بھی لرزش نہیں ہوگی علمی پوائنٹ نمبر تھری خواہشات نفسانی پر قابو پانے کے لیے انبیاء کرام علی مسلام کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تعالی کے مخلص بندے ہوتے ہیں ایک لفظ ہے مخلص ہم مخلص ہونے کی دعا کر سکتے ہیں اے اللہ ہم اپنا دین تیرے لیے خالص کر لیں مخلص جس کو اللہ چن لے اور وہ صرف انبیاء رام علی السلام ہوتے ہیں اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کی خاص حفاظت فرماتا ہے اگرچہ ان میں بھی گناہ کرنے کا مادہ موجود ہوتا ہے اور یہی ان کی خوبی ہے کہ اس مادہ کے موجود ہونے کے باوجود وہ اپنی خواہشات نفسانی پر قابو پاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے خوف اور پروٹیکشن کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے ورنہ اگر یہ چیز ان میں موجود نہ ہو تو ان کا کمال ہی کوئی نہ ہو وہ تو پھر ایک میکینیکل اور روبوٹ والی فارم ہو جائے جیسا کہ فرشتوں کی ہے تو جو انسان ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز الحما فجورا وہ دونوں چیزیں ودیت کر دی لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصاً حفاظت فرماتا ہے اور علمی پوائنٹ نمبر فور میں انشاءاللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو متفقن حدیث ہے جو دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں حدیث متواترہ ہے حدیث شفاعت اس کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کیونکہ جب قیامت والے دن لوگ اللہ کے حضور اپنا سفارشی تلاش کرنے کے لیے میدان میشر میں نکلیں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے تم نوح کے پاس چلے جاؤ نوح علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ وہ کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے تم موسا علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ موسا علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ عیسا علیہ السلام کہیں گے کہ آج اس میدان میشر میں ایک ہی شخص ہے جس کی اللہ تعالی نے اگلی اور پچھلی ساری غلطیاں معاف کر دی ہیں تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ اور اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے سورت الفتح کی آئت نمبر دو اس کے حوالے سے کافی لوگوں نے بدعقیدگی پھیلائی ہے اور اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کو بھی وہ گناہ سمجھتے ہیں بیسیکلی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ساری آیات نازل فرما کے معذ اللہ استفر اللہ امبیا کی خود گستاخی کی, کی ہے وہ یہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں تو ہم بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام کا جو سلسلہ شروع کیا اور کتابوں کا یہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجی اس سے کیا رزن نکالنا ہے جیسا کہ آدم علیہ السلام کا جب قصہ بیان ہوا صورت الراف میں اس میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا کہ اے ابن آدم دیکھو ہم نے تمہارے ماں باپ کا قصہ تم سے اس لیے بیان کیا کہیں شیطان تمہیں اس طرح نہ گلا دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تو یہ تو ہماری ہدایت کے لیے واقعات ہے نہ کہ اس سے کوئی یہ رزن نکالے گا کہ امبیا کی توہین ہو گئی ہے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے ایکسٹریمسٹ لوگ پائے جاتے ہیں جو انبیاء کرام علی مسلام کے بارے میں اس طرح کی بات کرنے کو گستاخی اور بلکہ اگلے بندے کو اسلام سے ہی خارج ہونے کا فتوا دے دیتے ہیں اور خود حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں جتنی مرضی گستاخیاں کریں شرکیاں عقائد رکھیں اس کی ان کو اہمیت نہیں ہے ان کو صرف اپنے بزرگوں کی اہمیت ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سو کارڈ ہے ہاں جب بزرگ ورسز نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے پھر بزرگوں کو کریں گے اور کہیں گے یہ تو مارفت کی بات نے کی لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھوا لیا معرفت کی بات ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھوا لیا یہ کوئی گستا نہیں معرفت کی بات ہے باللہ تعالی آج کے لیکچر میں ان اللہ تعالی ہم پہلے تو صورت الراب کی یہ پانچ آیات کا ترجمہ اور تفسیر سنیں گے اور اس کے بعد ان اللہ میں چار علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا اسی کانٹیکسٹ میں ایک ریفرنس پیج آپ کو مل چکا ہے جس پہ صورت الفال کی یہ پانچ آیات اور اس کے بعد سات ریفرنس پرانے پاک سے مختلف جگہوں سے درج کیے گئے ہیں انشاء شاء اللہ وہ ساتھ ساتھ جوں آئیں گے تو ہم ان اللہ ان کو دیکھتے چلے جائیں گے ابھی اپنا وہ ریفرنس پیج نکال لیجئے اور سورت النفال کی آیات نمبر 67 سے لے کے 71 پہلے ہم اس کا ترجمہ اور تفصیل سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اعوذ باللہ سمیر علیم نے الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الانفال آیت نمبر سکسٹی سیون سے سیونٹی ون ماں کان کسی نبی کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس مخالفین کافروں کو قیدی بنا کر رکھے چھتا یوسفینا فل ارب یہاں تک کہ دشمن جو اللہ کے ہیں وہ زمین میں مکمل طور پر کچل دیے جائیں جب تک مکمل کافر کچل نہ دیے جائیں جو نبی کی مخالفت پر کھڑے تھے اس وقت تک ان کو قیدی نہ بناؤ بلکہ قتل کرو تری دونا دنیا کیا تم لوگ دنیا کے مال کی طلب رکھتے ہو یعنی ان قیدیوں سے فدیہ لے کے تم لوگوں نے قیدی چھوڑ دیے یہ پرٹیکولر غزوہ بدر کے قیدیوں کی بات آ رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفقت کے رویے کی وجہ سے ان قیدیوں کو قتل کرانے کی بجائے ستر کے قریب قیدی ان کو قید کیا اور بعد میں فدیہ لے کے چھوڑ دیا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اجتحاد کو انڈورس نہیں کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہا تھا اور یہ بھی بات یاد رکھیں یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ نبی جو بھی بات کرتا ہے وہی سے کرتا ہے یہ بات بالکل غلط ہے ایسا نہیں ہوتا وہی کے ساتھ وہی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی نبی کوئی روبوٹ یا میکینیکل اسٹرکچر نہیں ہوتا ماض اللہ استفر اللہ ان کو اختیار ہوتا ہے وہ کہیں پر قرآن و سنت کو دیکھتے ہوئے معاملات میں اجتہاد بھی کرتے ہیں اور وہ اجتہاد اگر غلط ہوگا تو اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے گا اور اگر صحیح ہوگا تو انڈورس کر دے گا ورنہ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بات کہی ہوتی کہ آپ قیدیوں کو جو ہے فدیا لے کے چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس معاملے میں احتاب تو نہ فرماتا یہ آپ کا اپنا اشتہاد تھا اور وہ شفقت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہے صابۂ اکرام کے بھی دو گروہ بن گئے جب مشورہ کیا سعید البکر صدیق کی بھی یہی رائے تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی سیدنا عمر اور سعید الدن کی یہ رائے تھی کہ ان کو قتل کرنا چاہیے ان کو قیدی نہیں بنانا چاہیے واللہ اللہ یرید الآخرہ جبکہ اللہ تعالیٰ تو آخرت چاہتا ہے تمہارے لیے واللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے لولا کتاب من اللہ سبق اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ کی طرف سے پہلے ایک حکم نامہ آ چکا سکم فی ما اخذتم عذاب سے تو ضرور تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچ جاتا جو اے مسلمانوں تم نے فدیا لے کے ان کانپنوں کو چھوڑ دیا بولے آب یہ بڑی سخت آیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ اگر وہ ایک پہلے والا معاملہ حکم نامہ نہ آیا ہوتا تو تمہیں عذاب دیا جاتا وہ حکم نامہ کیا تھا وہ انشاءاللہ اللہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں اسی میں جو تم نے فدیہ لے کے ان قیدیوں کو چھوڑ دیا اب وہ حکم نامہ ایسا تھا جس میں اس طرف بھی کوئی ایک دو پرسینٹ گنجائش نکلتی تھی وہ بینیفٹ اف ڈاؤٹ دے دیا گیا اور ساتھ ہی فرمایا گیا فکلو مما غنیم تم خلال اب کھاؤ اس مال غنیمت یعنی فدیہ میں سے حلال اور پاکیزہ مال جو تم نے لے لیا وہ تق اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے یا ایوہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم آپ فرما دیجئے ان قیدیوں سے جو آپ کے قبضے میں ہیں من اللہ من ان قیدیوں میں سے این عالم اللہ فی قلوبکم خیرا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں پائے گا کوئی خیر یوکتی کم خیرما و کم وقم تو جو تم نے فدیے میں دیا اس سے بہتر اللہ تمہیں بدلا دے گا اللہ تعالیٰ اور تمہیں معاف بھی کر دے گا اس سے بہتر بدلہ کیا کہ تمہیں امام کی دولت سے ہی سرفراز کر دے واللہ وفور غفور رحیم اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے اور ہوا بھی ایسے ہی کہ میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے پھر اسلام کی دولت مل گئی جن میں سیدنا عباس بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا اگر وہ اس وقت قتل ہو جاتے تو دوزخ میں چلے جاتے ہیں فری لے کے چھوٹ کے بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے داماد ابو ابولاس سیدہ رقیہ کے خامن بعد میں جب وہ شہید ہو گئے فوت ہو گئے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے عقد میں سیدہ رقیہ آ لیکن اس وقت تک ان کے عقد میں تھی تو وہ بھی قید ہو کر آئے افدیے کے لیے جو ہے سیدہ رقیہ نے اپنا ہار سونے کا بھجوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ ہار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے کہ وہ حضرت ختیجہ کا ہار تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو دیا تھا اور حضرت ختیجہ نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے سیدہ رکیہ کو دیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پھر مشورہ کیا کہ اس کا کوئی اکویلنٹ سلسلہ بنا لیا جاتا ہے یہ ہار جو ہے نا میری بیٹی کو واپس کر دیا جائے اگر تم مجھے اجازت دو پھر صاحبہ نے اجازت دی تو آپ یہ اندازہ کریں کہ اس وقت کس کشمکش سے صحابۂ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا سگے رشتے بھی تھے حق بات بھی کرنی تھی تو کس کیفیت سے گزرنا پڑا اس کا ہم آج اندازہ نہیں لگا سکتے تو وہ ہار واپس کر دیا گیا ان کو بھی ایمان کی دولت الحمد نصیب ہو گئی وہ این اریدو خیا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ تم سے خیانت کا ارادہ کریں یعنی یہ فدیہ لے کے چھوٹ گئے اور پھر یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آگے تو پریشانی کی بات نہیں فقد خان اللہ تو بے شک یہ پہلے اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں من قبل اس سے پہلے فعم کا من تو اللہ نے ان کو تمہارے ہاتھوں پکڑوا دیا نا اللہ سے تو بھاگ کے نہیں جا سکتے یہ قیدی جو بنے ہیں اللہ نے ہی بنوائے ہیں نا اگر یہ خیانت کریں گے تو ہم پھر تمہیں ان پر غلبہ دے دیں گے وہ علیم الحکیم اللہ تعالی علم والا اور حکمت والا ہے یہ ہوگی بھائی و آیات اور اس میں واضح طور پر آیا کہ اگر کتاب میں وہ بات نازل نہ ہوئی ہوتی حکم نامہ جس میں سے تعویل ایسی بن سکتی تھی اجتہادی خطا کی تو ہم تمہیں عذاب دیتے جو تم نے یہ کام کیا اب اس کی تفسیر میں مختلف علماء نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں لیکن قرآن کی سب سے بیسٹ تفسیر وہ ہے جو قرآن سے کی جائے اور یہاں بھی میں کریڈٹ دیتا ہوں مولانا مودودی رحمتہ اللہ علیہ کو انہوں نے اس کا سلوشن قرآن پاک سے تلاش کیا کہ آخر وہ کون سی بات تھی جس کی طرف اشارہ تھا بعض لوگ تو یہاں تک کہنا شروع ہو گئے انہوں نے اللہ پہ ڈال دی بات اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زوم میں بچانے کے لیے انہوں نے کہا اللہ نے نبی کی تقدیر میں یہ لکھ دیا تھا اس لیے نبی نے یہ کام کیا مازاللہ. لیکن مولانا مدودی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک میں وہ حکم تلاش کیا کہ اگر وہ حکم نازل نہ ہوا ہوتا جو الفاظ ہے لتاب من اللہ سبق اگر کتاب میں وہ بات پہلے نازل نہ ہوئی ہوتی تو تمہیں عذاب دیا جاتا جو تم نے فدیہ لے کے قیدی چھوڑ دیے وہ بات کون سی تھی اور وہ ملی پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جسے سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے یہ پہلی سورت تھی جس میں مسلمانوں کو قتال کا حکم آیا سورہ محمد اور اس کی آیت نمبر چار میں وہ چیز مل گئی جو اس کے ساتھ فٹ بیٹھتی ہے اور وہ آپ کے ریفرنس پیج کے اوپر ریفرنس نمبر ون ہے فائزہ لقی تم الزین تو اے ایمان والو اب جب تمہارا کافروں سے جب مقابلہ ہوگا اب یہ یاد رکھیے غزل بدر سے بھی بہت پہلے یہ سورہ قتال سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہو چکی ہے تو اب جب کبھی مستقبل میں تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو فدر برقاب تو ان کی گردنیں اڑاؤ منہم یہاں تک کہ ان کی طاقت کو مکمل طور پر کچل دو فشد الوطاق اس کے بعد ان کو مضبوط قیدی بنا لو لیکن شرط یہ لگائی کہ ان کی مکمل طاقت کچلی جائے تو قیدی بنائے جا سکتے ہیں یہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ نے یہ اجتہاد کیا کہ غزوہ بدر میں ان کو شکست فاش ہوئی ہے ان کی طاقت کچلی گئی ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلح فرمائی کہ طاقت نہیں کچلی گئی ابھی تو غزوہ غزواد بھی ہونا ہے خندق بھی ہونا ہے اور آگے پتہ نہیں پتہ ہے مکہ تک بات جانی ہے تو اس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ نے اتحاد کیا کہ ان کی چونکہ کچلی کی یہ طاقت لہذا فشد الوساق ان کو قیدی بنایا جا سکتا ہے جبکہ طاقت ابھی کچلی نہیں گئی تھی یہ وہی لفظ ہے جو پہلے استعمال ہوا اسکھن یہ وہی لفظ جو اس میں بھی آیا تھا ستہ یوتھ کن افل ف اما منم بہاد و اما <فِدَاءً> اس کے بعد جب تم قیدی بنا لو لیکن طاقت مکمل طور پر کچھ نہیں جا چکے تو اس کے بعد تمہاری مرضی ہے چاہے تو احسان قیدیوں کو چھوڑ دو چاہے فدیہ لے کر چھتا تبا الحرب اوزارہ یہاں تک کہ جنگ اپنے تمام ہتھیار ڈال دے تو جنگ نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے بدر میں وہ بیٹل فیلڈ ختم ہوئی تھی جنگ تو جاری رہی مسلسل سات آٹھ سال تک پہلے بیٹل فیلڈ آف بدر پھر بیٹل فیلڈ آف اوز پھر بیٹل فیلڈ آف خندق پھر بیٹل فیلڈ آف خیبر چلے وہ تو یہودیوں کے ساتھ تھی اس کے بعد پھر الٹیمیٹلی فتح مکہ تو جنگ مکمل ختم نہیں ہوئی اوزار انہوں نے اپنے جنگ کے نہیں ڈالے تھے ذالک یہ ایسا ہی ہے لم تسر من ہم اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی خود ہی ان کافروں سے نبٹ سکتا تھا ولا کلو با بکم لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ باز کو باز کے ذریعے آزماتا ہے کافروں کو مسلمانوں کے ذریعے اور مسلمانوں کو کافروں کے ذریعے اور یہ شیطان بھی جو اللہ نے پیدا کیا ہماری آزمائش کے لیے قتلوا فی سبیل اللہ اور جو لوگ پھر قتل کیے جائیں گے اللہ کی راہ میں فلح اب تو ایسے لوگوں کے امال اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کرے گا یہ آیت تھی جس کی وجہ سے اجتہاد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ نے اور دوسری طرف دوسرے لوگ تھے جو اس سے یہ اجتہاد نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کو انڈورس کیا سیدنا عمر اور باقی لوگوں کی لیکن بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا کہ انہوں نے یہ تعویل یہ کر لی تھی سیدنا ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی طاقت کچھ لی گئی ہے ستر سزار مارے گئے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہے اور اس کی اصلاح فرما دی اب بھائیو چار علمی پوائنٹس ہیں جو ڈسکس کرنے ہیں دو آج اور انشاءاللہ دو اگلی دفعہ انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں یہ بڑا نازک ٹاپک ہے اور میں یہ بات کو فخر کے طور پر نہیں کر رہا درد کے طور پر کر رہا ہوں اس ٹاپک کو نہ کسی نے آج تک لکھنے کی حد تک ہاتھ ڈالا ہے نہ کسی بریلوی نے نہ دیوبندی نے نہ اہل حدیث نے نہ اہل تشید نے نہ تقریر میں کیونکہ جیسے ہی کوئی اس کو ٹاپک بنائے گا اس کو گسا کے رسول ڈکلیئر کر دیا جائے گا اور جن لوگوں نے اس کو ٹاپک بنایا انہوں نے پھر قرآن پاک کا مذاق اڑانا شروع کیا اور نبی کے دفاع میں انہوں نے قرآن کی آیات کا وہ تختہ مشک بنایا چاہے وہ مفتی امل یا نعمی صاحب ہوں یا پیر کرم شاہ صاحب الزری ہوں یقین کریں انسان پڑھتا ہے تو شرم کے مارے اپنی نظریں جھکا لیتا ہے کہ ایک مسلمان کا یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ وہ بجائے قرآن پاک کو انڈورس کرنے کے معذ اللہ اپنے ایٹی سے اللہ کو ڈانٹنے کی کوشش کر رہے کہ تو نے قرآن میں ایسی آیات کیوں نازل کی ہیں بولے آبہ تعالی اس لیے تو بھارے شریت میں مفتی امجد علی صاحب جو احمد ابریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں انہوں نے واضح لکھ دیا ہے کہ قرآن پاک میں انبیاء کرام علی مسلام کی جو غلطیوں کا بیان آیا ہے ایسی آیات کو بیان کرنا ان کا درس دینا یہ حرام ہے اور تیر القادری صاحب تو ایک قدم آگے گئے انہوں نے ایک جھوٹی روایت بنا دی کہ جی ایک کوئی سیدنا عمر کے زمانے میں کوئی شخص تھا وہ فجر کی نماز میں روزانہ اللہ پڑھتا تھا اس کو سیدنا عمر نے قتل کروا دیا تعالی تو اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے تو وہ جالی باتیں بھی پھر بنانے سے شرم یانی کرتے ہیں تو یہ چار پوائنٹس ہیں آج دو انشاءاللہ دو اگلی دفعہ علمی پوائنٹ نمبر ون اور وہ ہے بھائی غزہ بدر کے قیدیوں والا یہ جو ایشو تھا اس کا جو اجتہادی معاملہ ہے وہ میں نے بتا دیا اس میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو دیا گیا لیکن اصلاح کر دی گئی کہ یہ آپ نے صحیح نہیں کیا لیکن ساتھ ہی رحمت کا تقاضا یہ کہ آپ جو فدیہ لے چکے ہو یہ حلال اور پاک ہے تم اسے استعمال کر سکتے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور آئندہ کا لائے عمل بھی ایڈوائز فرما دیا بھائیو امام کائنات سعید والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے تین اور مقامات پر اس طرح کے واقعات آئے ہیں میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا صرف مختصر ساتھ بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہم اپنا کنکلوژن نکال سکیں اس حوالے سے اور ایک سیدنا یونس یون السلام کے بارے میں بھی پہلا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صورت سورہ عال عمران میں آیا غزوہ عہد کے کانٹیکس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار دانت مبارک شہید ہو گئے تو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار چھ سو پینتالیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کے دانت شہید کر دیے اس کا چہرہ خون سے رنگ آلود کر دیا تو اس وقت سورہ عال عمران کی آیت نمبر 128 نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمبی کی گئی کہ اے نبی آپ کا کوئی اختیار نہیں ان کے بارے میں اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے اور یہی ہوا جس شخص خالد ابن ولید کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چار دان مبارک شہید ہوئے اسی کو ایمام کی دولت نصیب ہوئی اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ان کے لیے سخت الفاظ نکلے کہ اس کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے سیف اللہ کا لقب اسی مبارک زبان سے کہلوایا یہ اللہ کے ڈیوائن ڈسیزن تخدیمن اشبک سورت القصف آیت نمبر چھپن این ابھی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے جس چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور یہ آیت پرٹیکولر بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ابو طالب کی جب ڈیت ایمان پر نہیں ہوئی اس کانٹیکس میں نقل کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ آپ کا کوئی ڈسین نہیں آپ کا کام ہے دعوت دینا اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت کے لیے چن لے اور ظاہرہ اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں چنتا وینہ جادوین اللہ حدین سبولنا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کو ہم اپنی راہ دکھائیں گے کوشش نہیں کریں گے تو ابو جیل کی طرح زلیل و خوار ہو جائیں گے کوشش کریں گے تو بلال حبشی غلام ہو کر بھی سیدنا عمر ان کو کہتے تھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی کوشش کریں گے تو اللہ تعالی نواز دے گا دوسرا واقعہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 43 میں غزب تبوک کے کانٹیکسٹ میں منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹے بہانے لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فیس ریڈنگ سے پتہ چل گیا کہ یہ بہانے کر رہے ہیں لیکن آپ نے شفقت کی وجہ سے ان کو جہاد میں جانے کی رخصت دے دی کہ کوئی جانے کی ضرورت نہیں یہ فرسٹ ٹائم موقع آیا تھا غذبۂ تبوک جس میں ہر بندے کا قتال پہ جانا فرض تھا نہیں جائے گا تو منافق ڈکلیئر ہو جائے گا اس سے پہلے کسی غذبے کے لیے یہ چیز نہیں آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شبکت کی وجہ سے اجازت دے دی پھر یہ سورہ توبہ کی عید نمبر 43 نازل ہوئی اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے ان کو کیوں جانے دیا بڑے سخت الفاظ اس حوالے سے آئے اسی طریقے سے تیسرا موقع سورہ ابس جو پارا نمبر 30 کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نبینا صحابی آئے ان کو نظر کچھ نہیں آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے کوئی ڈیلیگیشن ملنے کے لیے آیا ہوا تھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک مسئلہ بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا واقعہ جو ہے قرآن پاک میں بھی سورہ بس کی پہلی بارہ آیات کے اندر اور جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل کے مطابق تین ہزار تین سو اکتیس نمبر حدیث میں یہ پورا واقعہ کتاب التفسیر چیپٹر میں موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک پر ناگواری کے آسار لے کر آئے زبان سے کچھ نہیں کہا تو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جن لوگوں کو آپ دعوت دے رہے ہیں یہ تو آپ کے ساتھ صرف وہ جت بازی کرنے کے لیے ہیں اور یہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی ہے صحابہ صبح میں سے عبداللہ ابن ام مکتوم ان کو آپ مسئلہ بتائیں جو شوق سے سیکھنا چاہتے ہیں نہ کہ ان کو زبردستی آپ ہدایت دیں گے اس سے امت کو بھی ایک درس ملا کہ جو بندہ شوق سے آ کے آپ سے بات پوچھتا ہے اس کو آپ پروٹوکول سے بات بتائیں اور جو شوق نہیں رکھتا اس کو بس پوری پوری بات بتائیں پرائورٹی اس کی ہو جو شوق کے ساتھ ریگولرلی چیزوں کو ایکسپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ویسے چسکا لینا چاہتا ہے اور بحث در بحث کرتا ہے اس پہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں امت کو بھی اس سے ایک سبق ملا اور چوتھا واقعہ سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں سورت الانبیاء کی آیت نمبر 87 میں آیا اور اس کی ڈیٹیل تو میں بھی ملتی ہے کہ یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم نے ایمان قبول نہیں کیا تو یونس علیہ السلام نے عذاب کے آثار نمایاں ہوتے دیکھے تو وہی کا انتظار کیے بغیر وہاں سے نکل گئے اور یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ گرفت نہیں کرے گا اب عذاب تو سامنے آ گیا ان پہ عذاب تو آئی جانا ہے اور جب عذاب آنے والا ہوتا ہے تو اہل ایمان کو اللہ تعالی اور نبی کو وہاں سے نکالتا ہے لیکن وہی کا انتظار انہوں نے نہیں کیا اور گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا یہی الفاظ سورہ بیا میں موجود ہے کہ گمان کیا گرفت نہیں کرے گا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ ظلمات میں ڈالے گئے اور تو میں ڈیٹیل آتی کہ تین دن اور تین رات تک ایک بہت بڑی مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہاں پھر انہوں نے پکارا سورہ آیت نمبر 87 لا الظالمین کا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو تو پاک ہے جرم کرنے والا میں ہی ہوں اور اس پہ فتوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ کی آیت نمبر ون فورٹی فور میں آیا کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا نہ پڑھتے لا الہ الا انت انی کنت من یہ سبحانہ نہ کرتے جس کا سورہ بیا میں ذکر آیا تو اس دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے جس دن مردے اٹھائے جائیں گے کیا مت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے اگر ہم سے معافی نہ مانگتے اور یہاں تو یہ معاملہ ہوا اور اس کا بینیفٹ جو ہے از یونس کی قوم کو مل گیا واہ سبحان اللہ یہ رب کی بے پروائی ہے سورہ یونس میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ جس پہ عذاب کے تھار آ جائیں اور وہ معافی مانگے اور ہم ان کی معافی قبول کر لیں سوائے قوم یونس کے کیونکہ عذاب آ جائے تو آپ کو پتا ہے فرون نے بھی موت کے وقت کہا تھا کہ میں موسا علیہ السلام اور فرعون ہرون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں لیکن اللہ تعالی نے کہا اب نزا کے وقت موت کے غربے کے وقت تو عذاب کے جب آثار نمایاں ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کبھی کسی قوم سے عذاب نہیں ٹالا سوائے قوم یونس کے سورہ یونس میں اس کا ذکر جی ہے اس کا نام ہی سورہ یونس ہے یہ ایک ایکسپشنل کیس ہے وہ بیسکلی جو نبی کے معاملے میں ڈیبٹ تھا وہ کریڈٹ بن گیا امت کے حق میں اور وہ ساری کی ساری قوم ایک لاکھ کے قریب وہ مسلمان ہوگی واہ اللہ اکبر کبیرا وہ شمد اللہ کسیرا سبحان اللہ بکرتم و حصیلا سبحان اللہ شمدی آداد ہی و ربا نفسی و زنت عاشی و مزاد کا لمازی بھائی ان واقعات کے بعد یہ بات کلیئر ہوگی کہ امبیا کرام علی مسلام معذ اللہ تفر اللہ کوئی پری پلانڈ روبوٹ یا مکینکل اسٹرکچر ٹائپ کی کوئی مخلوق نہیں بلکہ اللہ تعالی کے محبوب ترین بندے احساسات رکھنے والے انسان بلکہ وہ انسان کے انسانیت کو ان پر ناز ہے وہ ہوا کرتے ہیں عام لوگوں کی ایسی باتیں خطائیں اور لفظشیں وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کھاتے میں نہیں مانتا لیکن جن کے رتبے سوا ہوتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ بھی پھر ایسا ہوتا ہے تو اس ساتھ رکھنے والے انسان ہوتے ہیں لہذا وہ کہیں پر اگر اجتہاد کرتے ہیں جیسے یونس علیہ السلام نے اجتہاد کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ طبوق کے موقع پر منافقین کے بارے میں اجتہاد کیا یا غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں تو یہ اجتہاد میں غلطی بھی ہو سکتی ہے گناہ نہیں یہ بات یاد رکھیے گا گناہ نہیں گناہ وہ ہوتا ہے جس پر وعید حرام کی سنائی جائے اور پھر نبی وہ کام کر گزرے ایسا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا الحمد یہی عام لوگوں میں اور نبیوں میں فرق ہے کہ عام لوگ اگر غلطی کریں گے ان کی اصلاح ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی کیونکہ وہ معصوم نہیں ہیں ان کے لیے عصمت کا عقیدہ نہیں ہے چاہے وہ صحابہ کرام یا اہل بیت ہی کیوں نہ ہو لیکن انبیاء کرام علیہ السلام اگر کوئی اجتہادی لذیذ یا قطع کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس پر قائم نہیں رہنے دیتا بلکہ ان کی اصلاح فرما دیتا ہے لہٰذا یہ بعض لوگ جو اس کو سمجھتے ہیں کہ ان واقعات کو ڈسکس کرنا کوئی معذ اللہ استفر اللہ گستاخی ہے اور وہ جھوٹی روایت عباسا اللہ کے حوالے سے سیدنا عمر کی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک امام مسجد کا گلا کٹوا دیا کہ وہ عباسا وطو اللہ کیوں پڑھتا تھا تو بھائی پھر کون کون سی سلیکٹو پھر پرانے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم المت کو دے کے جاتے ہیں کہ جی یہ یہ یہ صورتیں صرف پڑھنا باقی پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے تو ایسی بات نہیں ہے اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے اسی کانٹیکس میں جو سعیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے یا سعید ابراہیم علیہ السلام کی لفظش کا جو ذکر ہے قرآن میں یا سعید النا علیہ السلام سے جو قبتی قتل ہو گیا تھا قرآن میں ذکر یا نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے بارے میں دعا کر دی تھی اس کے حوالے سے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اللہ نے جو خاص حفاظت فرمائی یہ تمام چیزیں انشاءاللہ علمی پوائنٹ نمبر ٹو اور تھری اور فور میں انشاءاللہ میں اگلے ہفتے ڈسکس کروں گا ابھی ہم علمی پوائنٹ نمبر ٹو کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے بھائیو جہاں تک وہی اور دین ال کا معاملہ ہے اس کو امت تک پہنچانے کا معاملہ ہے وہی اور دین ال کو جو پیٹ رولز ہیں اللہ تعالی اجتہادی کیوں نہیں پیٹ رولز ان معاملات میں انبیاء کرام علی مسلام سو فیصد غلطی اور لفظ سے محفوظ ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کی حفاظت فرماتا ہے اس حوالے سے کچھ لوگوں میں مسکنسپشن پائی جاتی ہے بعض لوگ اس معاملے میں امبیکرام علی مسلام کی ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں مین سٹریم میں وہ لوگ نہیں ہیں بریلوی دوبندی اہل عدیث اہل تشو ان میں سے کوئی نہیں جس کا ایسا کوئی گساخانہ عقیدہ ہو ان کے علاوہ کچھ لوگ ہیں جو لبرل قسم کے لوگ ہیں ان کا جو اعتراض ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آج دور کر دوں گا پہلے یہ اگلے چار ریفرنسز جو ہیں اس دلیل پر ہیں کہ ایز فار ایز وہی اور دین الز کنسرنڈ انبیاء کرام علی مسلام سو فیصد اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں ہوتے ہیں ان سے اس معاملے میں کوئی غلطی لفزش کوئی خطا بھی نہیں ہوتی گناہ تو ویسے ہی کسی معاملے میں نہیں ہوتا لیکن اس معاملے میں اجتہادی خطا بھی نہیں ہوگی آپ کے پیج پہ ریفرنس نمبر ٹو سورہ النجم کی پہلی چار آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم ون نج می قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبے اب یہ بلیک ہولز کا کیا کانسیپٹ ہے وہ تو سٹائن نے آج اب ایکسپلور کی چیزیں ایک علادہ سے ٹاپک ہے کہ ایسی بلیک ہولز پائے جاتے ہیں کائنات میں جہاں پر سارے بھی جا کے غائب ہو جاتے ہیں پوری پوری گلیکسی تو سورہ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ پتا چل جائے یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم یاد فرما رہے ہیں کہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی قسم یہاں پر بھی وہ قسم یاد فرمائی ماں بول سا وَمَا وما تو تمہارے نبی نہ تو بہکے ہیں اور نہ بے راہ چلے ہیں غما یم تک انل ہوا اور وہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتے یہ کافر کہتے تھے یہ خود اس کا شاعرانہ کلام ہے تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن جو وحی کیا جا رہا ہے یہ ان کی پوائشیں نفس نہیں ہے ان ہوا اللہ وحیو یہ تو وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کیا ہے اس کو بالوں لوگوں نے جرنلائز کر دیا کہ نبی جو بھی بولتا ہے وہی سے بولتا ہے یہ سو فیصد غلط بات ہے دین الہی کے معاملے میں وہی کے معاملے میں قرآن کے معاملے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے باقی کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اشتہار جو ہے وہ آپ کی ذاتی رہیں تو یہ بات یاد رکھیے گا یہ پرٹیکولر قرآن کے بارے میں ہے کہ کانٹیکٹ ہی بتا رہا ہے کہ یہ قرآن کے بارے میں ہے کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس سے نہیں کھڑا بلکہ اللہ کی وحی ہے ریفرنس نمبر تھری آپ کے پیج کے اوپر اور اس حوالے سے دوسری مثال قرآن پاک سے دوسرا ثبوت یہ سورہ یونس کی آیات نمبر پندرہ سے لے کر سترہ تک ہے بہت امپورٹنٹ آیات ہیں وہ ادا تلا اڑ آیاتنا بہینات اور جب کبھی بھی ان کافروں پر ہماری روشن آیات تلاوت کی جاتی ہیں یہ بہت سخت الفاظ آ رہے ہیں اس سے آپ کو پتہ چلے گا یہ ہم اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا درش دینے والے لوگ سخت مزاج کیوں ہو جاتے ہیں یہ اعتراض کافر بھی کرتے تھے قرآن بھائی ہے ہی اتنا سخت یہ تو سفیا نے دین پھلا دیا نا کہ اللہ کی نافرمانی کرو اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے قرآن سے ذرا رحمت کی آیات اور غذب کی نکالے نا تو 99% جو ہے غزب کی آیات ہیں ایک پرسن رحمت کی ہیں یہ ٹھیک ہے کہ اس کی رحمت اس کے غذب پر بھاری ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے لوگوں کو چھٹی نہیں دیتا کہ میری نافرمانی کرنی شروع کر دوں اور میں امام غزالی کی اس بات کو انڈورس کرتا ہوں جو انہوں نے کہا میں لکھی کہ ایسے علماء جو اللہ کی رحمت کی آیات سنا سنا کر لوگوں کو دین پر عمل کرنے سے دور کر رہے ہیں ایسے علماء واجب القتل ہے کیا تم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہو امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور انبیاء کا جو سلسلہ یہ سب ڈھکوسلا ہے یہ قرآن کی دھمکیاں سب جھوٹ ہیں اور تم رحمت کو صحیح سمجھ گئے ہو کہ لوگوں کو کہو کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر لیں گے تمہاری بخش ہو جائے گی جو مرضی کرو جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امر سے بئیمان ہے آرام خور ہے بے نمازی ہیں جو کچھ بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کی امر سے ہیں بندے کا پتر کو نہیں بننا تھا نا اس نے قبول کر لے ہم نے تو بندے کا پتر نہیں بننا ہمیں اسی طریقے سے قبول کر لیں تو اب کافر دیکھیں ان کو بھی بات اب یہ عربی لنگوسٹک تھی ان کی ان کو تو سمجھ آ رہی تھی کہ قرآن کتنے سخت مزاج میں بات کرتا ہے دو جمع دو چار کوئی لگی لپتی بات نہیں جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں کافروں پر تو کیا کہتے ہیں کال الزین اللہ بکرآنی بکرآن غری او بد دل تو وہ کافر جن کو یہ امید نہیں کہ ان کو مر کے ہماری بارگاہ میں پیش ہونا ہے ہم سے ملاقات کرنی ہے وہ کہتے ہیں اے نبی اس قرآن کو بدل دو اس میں چینج کرو اٹ اس ٹو اسٹرکٹ بہت سخت فتوے ہیں اس, اس کو بدل دو یا کوئی اور کتاب لے ہم اس پر ایمان لے آئیں گے اس کتاب کو بدلو یہ بڑی سخت کتاب ہے تو دھمکیوں پر مشتمل ہے یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا یہ قرآن بڑا سخت ہے اے نبی اس کتاب کو بدل دو بے قرآنی غیر رحاذا اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ آو, او بدل یا اس کتاب کو بدل دو اب آگے سے اللہ تعالی کی طرف سے فتوا سنیں اُل ما یقون اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مجھے تو اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ میں اس کتاب کو بدل سکوں من تل خواہ نفسی اپنی مرضی کے مطابق تھال دوں اسے جو مولوی کرتے ہیں قرآن کو بدلتے نہیں لیکن اس کا مہوم بدل دیتے ہیں الیا میں تو خود اس کی پیروی کرنے والا ہوں میں خود اس چیز کا پابند ہوں جو اللہ نے میری طرف وحی کی اور اگلی بات سنیں یہ حضور وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ یہ کہیں اعلان فرمائیں پل کے ساتھ بات شروع ہے انی اخاب ان اور مجھے خود اس بات کا خوف لگا ہوا ہے کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کا آزاد مجھے بھی آ پکڑے گا جسے کہتے ہیں بزرگوں نماز معاف نے وہ جی اللہ تک پہنچنے کے لیے نمازیں چاہیے جو پہنچ چکے ہیں ان کو نمازوں کی کیا ضرورت ہے اور ادھر نبی کے بارے میں کیا بات ہے اور یہ آیت تین دفعہ قرآن میں آئی ہے یہ والی آیت النی ربی آزاد یہ سورت النا میں آئی سوریہ یونس میں آئی کہ ہم نے جو پڑھ رہے ہیں اور سوریہ ظمر کے اندر آئی مجھے خود ڈر ہے اس بات کا یہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آپ پکڑے گا اگر میں نے اپنے رب کی نا فرمانی کی اے نبی فرما دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں کبھی بھی یہ کتاب تم پر تلاوت نہ کرتا میں نے اپنی مرضی سے تو نہیں کیا یہ اللہ نے میری طرف وہی کی میری ڈیوٹی لگائی اور میں اس کو سر انجام دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ تاج میرے سر پر پہنایا میں اپنی مرضی سے تو نہیں یہ کر رہا ولا ادراکم اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کتاب سے باخبر کرتا اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتا اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کیا مزہ دن پکڑ سکتا ہے جو ہماری جبلت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا مادہ رکھ دیا ہے امبیاء کرام علیم السلام کتابیں نہ بھی آئے تب بھی ہم اکاؤنٹیبل ہیں اللہ برگاہ میں اور میں اکثر کہتا ہوں ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے اور جھوٹ کی شکست ہماری انسٹنکٹ میں یہ چیز موجود ہے کہ سچ اچھا ہے جھوٹ برا کسی کو دھوکہ دینا برا ہے اور کسی کے ساتھ خیر خواہ کرنا اچھا یہ ہماری جبلت میں ہے کتابوں اور انبیاء کی تعلیمات کے بغیر بھی ہر انسان کو یہ بات پتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہوں تو? تو کتابوں کے بغیر بھی اکاؤنٹبلٹی کر سکتا تھا تو یہ نبی فرما دیجیے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا میں کبھی اتراوت بھی نہ کرتا اور نہ یہ تم کو آگاہ کیا جاتا ہے اس کتاب کے اوپر ہی تو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے فقد من تو اے کفار مکہ میں اپنی عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ تم میں گزار چکا ہوں افلا تَعْقِلُونَ اب بھی تمہیں عقل نہیں آتی کہ چالیس سال میری زندگی کے تم میں گزرے کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹ کہتے ہوئے سونا میرے چالیس سال کے کریکٹر کو اللہ نے تم سے منوایا تادق اور امین تم نے مجھے کہا میں نے ایک عمر کا حصہ تم میں گزارا ہے تمہیں عقل نہیں آتی کہ میں جھوٹ بولنے والا نہیں اور میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے تمہارے سامنے کہ آج تک میں نے کسی شاعر کی شاعری نہیں کی کسی فلسفر کی شاگردگی اختیار نہیں کی میں امیین میں پیدا ہوا ہوں حتیٰ کہ اس کا تو صورت النقبود کے اندر موجود ہے آیت نمبر اڑتالیس میں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کوئی چیز پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے ورنہ کافر کہتے ہی کتاب آپ نے خود لکھ دی ہے آپ امی تھے یہ آپ کی خوبی تھی ہمارا امی ہونا ہمارے لیے نیٹوریس ہے اور نبی کے نبوت کی دلیل یہ ہے کہ ایسا کلام لے کر آئے کہ بڑے بڑے شعرا نے اپنی اپنے کلام پھاڑ دیے تو یہ اللہ کا کلام ہے میں نے ایک عمر تم میں گزاری ہے کیا تمہیں عقل نہیں آتی سمن ازلم افطرا اللہ کذیبہ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے کیا مطلب جب تم مجھے صادق اور امین مانتے ہو تو سب سے بڑا مجرم میں ہوں گا اگر اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہوں لیکن میں تو نہیں ہوں تم خود بھی مانتے ہو کہ میں صادق اور امین ہوں تو اب اگلا فتوا تم پر ہے اوکس در ابھی یا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے یعنی تم اے کفار مکہ اصل ظالم تم ان لجرمون بے شک وہ ایسے مجرمین کو فلاح نہیں دیتا ایسے مجرمین فلاح پانے والے نہیں ہیں وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعَلَى تو بھائیوں نبی اپنی پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک اللہ تعالی کی خاص حفاظت میں ہوتا ہے الحمدللہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چالیس سالہ زندگی کو دلیل نبوت کی بنائی گئی اس بات کا ثبوت ہے اللہ اب اگلا ریفرنس جو ہے تیسرا ریفرنس اسی کانٹیکس میں آپ کے پیج کے اوپر ریفرنس نمبر فور وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات نمبر ہے سیونٹی تھری اور سیونٹی فائیو اب یہ اگلے دو ریفرنس جو ہیں یہ بڑا کلائمیکس ہیں ان کے یہ اس سے بھی سخت آیات آنے والی ہیں لیکن ظاہر ہے قرآن کی ہیں میں نے خود نہیں لکھیں میں تو الحمدللہ یہ مقدمہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اب کئی لوگ کہیں گے جی کسی نے اس کو ٹاپک آج تک نہیں بنایا تو یہ تکلیف ہے مجھے تکلیف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ذالک فضل اللہ میں شاہ اللہ تعالی جس کو چن لے جس کے ذریعے دین کا کام لے ہم بھی اس چیز کو تڑپتے تھے تو ہم نے یہ آیات جب پڑھتے تھے تو ہمیں بڑا آتا تھا کہ یہ کیا ہے اس معاملے میں کیا ہے اس کا کوئی آپٹیمل سولوشن ہونا چاہیے تو الحمدللہ للہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ سورہ دور اسرائیل آئر نمبر سیونٹی تھری اور سیونٹی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار مکہ کی تو کوشش تھی لفف تِنونَكَ عَنِ الَّذِي <عِلَئِك> کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنے میں ڈال دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ راست سے ہٹا دیں اس وحی سے الیک <عِلَئِك> جو ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے کافر اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وہی سے پچھلا دیں اور کیا چاہتے ہیں وہ لتفتری علئی وئی کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر ہماری طرف منسوخ کر دیں ان کافروں کو خوش کرنے کے لیے جس طرح یہاں بھی علماء پبلک کو خوش کرنے کے لیے جو حکومتی مولوی ہوتے ہیں وہ گورنمنٹوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن پاک سے آیات لے کے ان کے مطلب بنا کے تو وہ خوش کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کافر یہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اللہ کے پیغمر ہے آپ کا تو کردار ہے وہ اینک اللہ خلوک نوین اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات آپ ہماری طرف منصوب کر دیں جو ان کو خوش کرنے والی ہو وہ ازل لو کا اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں جب آپ ان کی مرضی کی بات کر دیں تو آپ ان کے پھر خلیل بن جائیں یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بات اللہ کی طرف منصوب کر دیں ول سب نا ولولہ کا لقد کتنا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے یہ وہ بات آ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کو اللہ تعالیٰ فازت کرتے ہیں لقد کتر کنئیم کلیلا تو لقد کتر کنو الئی شع کلیلا تو ضرور ایسا ہو جاتا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے بدنیتی کی وجہ سے نہیں اپنی شفقت کی وجہ سے جو آپ کے اندر ایک رحمت کا مادہ موجود ہے قریب تھا کہ آپ ان کی طرف جھک جاتے ہیں کمپرومائزنگ کی طرف آ جاتے لیکن سیم کلیلہ تھوڑا سا اور اگر ایسا ہو جاتا عزل نا کا بر افل و برفل اگر ایسا ہوتا تو اے نبی ہم آپ کو اس دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے علئینا نصیرہ اور اے نبی تم پھر ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مدد گار نہ پاتے اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتم وسیلہ ہم لوگ کہاں سے اللہ کے لاڈلے بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو جنت کے ٹکٹ مانٹتے پھر رہے ڈرنے کا مقام اور اللہ کی قسم یہ آیات اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی نے خود کلام نہیں لکھا کوئی بھی رائٹر اپنے بارے میں اتنی سخت باتیں نہیں لکھ سکتا آج غیر مسلموں کو جب ہم اس قرآن کے حق ہونے کی دلیل پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو کاپی رائٹ کا مقدمہ کر دیتے محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس زمانے میں ہوتا ہے کہ تورات اور انجیل سے آیات چوری کی ہیں حالانکہ یہ تو اس بات کا ثبوت ہے اس کا اوریجن وہی ہے جو توات اور انجیل کا اوریجن ہے اور ہمارے پاس آج ثبوت سوائے ان آیات کے اور کوئی آیات نہیں ہے کہ اگر یہ نبی نے خود گھڑا ہوتا معذ اللہ کلام تو اپنے بارے میں ایسی سخت باتیں لکھی ہوتی ہیں کون اپنی کتاب لکھتے ہوئے اپنے بارے میں اتنے فتوے لکھتا اپنے خلاف یہ آیات اس بات کا سبوت ہے اور اگلی آیت تو اس کا کلائمیکس ہے سورت الحاقہ آیت نمبر 43 سے لے کر 48 تنزیلُہُ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ یہ کتاب اتاری گئی ہے اس رب کی طرف سے جو سارے جہانوں کا رب ہے پالنے والا ہے ولو تقضل علينا بعض الاقاویل اور اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیتے ل اخذنا منه بالیمین تو ہم اپنے دائیں ہاتھ سے ان کو پکڑتے سم القطانہ من البطین اور ان کی شاہ رٹ دیتے اگر یہ اپنی طرف سے کوئی بات ہماری طرف منسوخ کر دیتے جو ہم نے ان کی طرف وہی نہیں کی اللہ اکبر کبیرا و الحمد للہ کسیرہ و سبحان اللہ بکرتم وسیلہ تمام ان کم بن احدن تو پھر کون ہے تم میں سے کوئی ایک کہ جو ان کو ہم سے بچا سکتا اگر یہ ہماری طرف کوئی غلط بات منصوب کر دیتے وہ ان نت گیرت اور بے شک یہ کتاب تو ہے نصیحت ان کے لیے جو واقعی ڈر جائیں جن کو ڈر ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے اور وہ ہمیں پوچھے گا اور ہم اس سے بچ نہیں سکتے اگر اس کی فرماورداری نہیں کریں گے تو تو یہ بھائیو آیات اس بات کا ثبوت ہے لہذا یہاں پر ایک پوائنٹ بھی میں کلیئر کر دوں غلامت کا کے جو فالوور ہیں انہوں نے اسی آیت کو دلیل بنایا کہ اگر غلامت کا نے وہی کا دعویٰ کیا تھا تو اللہ تعالی اس کی شارہ کاٹ دیتا نا اس قرآن کی آیت کے تحت کیونکہ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی ہماری طرف بات یہ نبی منصوب کرتے تو ہم ان کی رگے جہاں کاٹ دیتے تو یہ بات یاد رکھے قرآن کے کانٹیکس میں یہ اس شخص کے بارے میں ہے جس کو اللہ نے نبی بنایا ہو جس کو نبی نہیں بنایا وہ جھوٹا تو وہ بخاری مسلم میں آئے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تیس جھوٹے دجال پیدا نہ ہو ہر ایک دعوی نبوت کرے گا اور ایک تو آپ کی مار زندگی میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ نے صحابہ کرام کو اس کی پریڈکشن کی تھی کہ تم لوگ اس کے خلاف کتا کرو گے وہ امت پر چھوڑا کہ جو جھوٹے دعوی نبوت کرے گا امت اس کے خلاف لڑے گی یہ اس شخص کے بارے میں ہے جس کو اللہ نے نبی بنایا اور پھر وہ یہ کرے لیکن ایسا نہیں ہوا یہ بات سمجھانے کے لیے ہے اور یہ غصہ نہ سمجھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے یہ ان کافروں پر غصہ ہے کہ تم کہتے اس نبی نے بنا لیا بنا لیا بنا لیا بنا لیا, بنا لیا یہ کبھی نہیں ایسا کر سکتا یونیسی پنجابی کہنا ہیں نا آخڑا تینوں تے سنانا نو کہنا جو ہے وہ بیٹی کو اور سنانا بہو کو یہ غصہ سارا کافروں کے اوپر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے یہ اور یہ اللہ کا اسلوب ہے سورہ ذکر میں امکان علیہ الرحمانی ولد فانا ابل العابدین عاب دین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اگر بال اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا اب یہ نہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یہ سمجھانے کے لیے کرسچنس کہتے تھے السلام اللہ کے بیٹے ہیں مشرقین عرب کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا گیا کل امکان الرحمانی ولد فانا فن العابدین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما جی اگر بالفرض اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اس کو پوچھ رہا ہوتا تو بیٹا کوئی نہیں ہے یہ بات سمجھانے کے لیے تو یہ بھائیوں آیات اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب خود نہیں لکھی بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام من ون اسی طریقے سے پہنچا دیا چاہے اپنے بظاہر اپنے خلاف بھی باتیں موجود تھیں لہذا ایک دفعہ ضرور شیف ہو جائے اللہم صلی علی محمد و علی محمد كما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اب آخری دو ریفرینسز رہ گئے اس کو میں لیکچر کو انگلوڈ کرتا ہوں باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ پائنٹ نمبر 3 اور 4 ڈسکس کریں گے اور وہ ہے یہ وہ کرٹیکل آیت جس کی وجہ سے بڑی خطرناک حد تک مسکنسیپشن بعض لوگوں میں پھیل گئی کہ نبی جو وہی امت تک پہنچاتا ہے اس میں بھی بعض کا کوئی چیز ملا دیتا ہے اس کے لیے انہوں نے من گھڑت روایتوں کا بھی سہارا لیا اور قرآن پاک کی یہ آیت قرآن پاک کی مشکل ترین آیت ہے تشریح کے اعتبار سے سورت الحج کی باون نمبر آیت اس کو انہوں نے تختہ مشق بنایا یہ اپنا عقیدہ پروپیگیٹ کرنے کے لیے لیکن یہ آیت کا کانٹیکسٹ اور اس کی تفصیل سورت الفرقان کی آیت نمبر اکتیس سے لے کر تینتیس تک معاملے کو بالکل کھول دے گی اس پہ مجھے بڑی محنت کرنی پڑی کہ مجھے قرآن پاک سے کوئی کراس ریفرنس ملے تو الحمدللہ بڑی محنت کے بعد یہ مجھے کراس ریفرنس سورت الفرقان کی تین آیات مل گئیں اکتیس بتیس اور تینتیس بہر یہ آیت سورت الحج کی آیت نمبر باون آپ کے ریفرنس پہ ریفرنس نمبر سکس بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلام قبل کا من رسول ولا نبی اور احموب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے نبی اور رسول بھیجے ہیں ان کے ساتھ یہ پرٹیکولر معاملہ ہوا اللہ یہ ہوا ادا تمنا الکشی عفان یتی کہ جب کبھی نبی نے کوئی تمنا کی تو شیطان نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دیا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نبی اور رسول اس معاملے میں محفوظ رہا ہو ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جب نبی نے کوئی تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں اپنا حصہ ڈال دیا فیم سف اللہ ما یو القش <شیطان> پھر اللہ تعالی نے اس کو تو نفق کر دیا ختم کر دیا جو شیطان نے الکا کرنے کی کوشش کی سما یوہ کم اللہ آیات اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو محکم اور مضبوط کر دیا وہ اللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالی علم والا اور حکمت والا ہے بعض لوگ اس بات کو نبی کی طرف لے گئے کہ نبی پر شیطان کو یہ لقا کر دیتا ہے معذ اللہ سسر اللہ پھر اللہ تعالیٰ اس کا علقا ختم کر کے تو آیات کو محکم کرتا ہے جو نبی پر وہی آتی ہے اس وہی کے دوران شیطان بھی کوئی وہی انجیکٹ کر دیتا ہے یہ تو بھائی بالکل غلط ہے یہ تو قرآن کے پورے کے پورے فلسفے کے خلاف ہے کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نبی کی حفاظت کرتے ہیں سورت الجن کی آخری آیت ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع کرے مگر اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے بھی اور ان کی حفاظت میں بھی پھر اجتماع کر دیتے ہیں اور یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ ہے اصل اس میں مخاطب ہیں عوام الناس اب اس آیت کو سمجھیے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی رسول اور نبی آیا ہو مگر یہ کہ یہ معاملہ ہوگا کہ جب کبھی اس نے تمنا کی کہ وہ دعوت حق جو اللہ نے اس کو دی ہے وہ عوام الناس تک پہنچائے تو شیطان بھی اس کے اندر اپنی عمل دخل کر دیتا ہے مراد یہ کہ جب وہ لوگوں کو حق بات پہنچاتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں وہ وسوسے ڈال کر نبی کے خلاف کر دیتا ہے عوام کو پھر اللہ تعالیٰ اس معاملے کو دور کرتا وہ کیسے کرتا ہے اعتراضات کر کے یار یہ کیا قرآن میں آیت نازل ہوئی یہ کیا مکھی اور مچھر کی مثال تو اللہ تعالیٰ نمایاں اللہ نے کوئی علم نہیں جاڑنا بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس مثال کے ذریعے لوگوں کو بات سمجھانا چاہتا ہے اگر کسی کو مکھی اور مچھر کی مثال سے سمجھ آتی ہے تو اس طرح سمجھ جائے تو اللہ تعالی پھر اپنی آیات کو محکم کرتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان آیات کو محکم کیسے کرتا ہے اور آیات نازل فرما کے ان اعتراضات کا جواب دے کے اسی لیے تو بھائیو یہ اتنی موٹی کتاب ہے ورنہ سفے کی کتاب ہوتی ہے یہ اتنی بڑی کتاب اسی لیے ہے کہ وسوسے بہت زیادہ ہیں تئی سال تک نازل ہوتی رہی تو ان وسوسوں کو سیٹل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ وام الناس کے اندر کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے یہ تفسیر میں نے اپنی طرف سے نہیں کی اس کی سپورٹ میں یہ آیات مجھے ملی الحمد بڑی محنت کے بعد سورت الفرقان آیت نمبر اکتیس سے تینتیس ریفرنس نمبر سیون یہ باقیہ یاد سور حج کی بعد میں مکمل کریں گے یہاں کراس ریفرنس کے طور پر اس چیز کو لے لیں و کزال کا جالنا لکلی نبی مجرمین اور ہم نے اسی طریقے سے ہر نبی کے دشمن بنا دیے مجرموں میں سے یعنی اللہ تعالیٰ یہ کشمکش کرتا ہے یہ دشمن بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان بھی پیدا کیا اور یہ سارے معاملات یہ جو حالات ہوئے آزمائش کے لیے وہ کفاب ربی کا ہادیم و نصیرہ اور تیرا رب کافی ہے ہدایت دینے کو اور مدد کرنے کو وقال الدین کفرتم واحدا اور کافی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قرآن ایک اکٹھی کتاب کی صورت میں کیوں نہیں نازل ہوا قرآن نے خود لکھا ہوا ہے کہ تو رات اور انجیل جو ہے وہ اکٹھے نازل ہوئے ہیں تو رات موز السلام کو دی گئی اکٹھی تختیوں کی شکل میں یہ قرآن کیوں تیس سال سے نازل ہو رہے ہیں مکی دور میں تیرہ سال سے اکٹھی ایک کتاب سلیبس کے طور پہ پکڑا دیا تھا ابھی کافروں کا اعتراض تھا تو اب دیکھو اطراف کرنے میں تو کوئی بھی اطراف کر سکتا ہے یعنی اگر کٹھی ہو جاتی پھر تو مان لینا جی عیسل اسلام پہ بارہ بندے ہی مان لے گئے علیہ السلام پہ بھی ایمان لانے والے تو چھ لاکھ کے قریب سے جب کتاب کی باری آئی تو دو بندے ساتھ رہے گئے باقی سارے ادھر ادھر ہو گئے تو یہ اعتراضات دل بےمانتے اچھانٹتے ہیں یونیورسٹی پنجابی کے کہنا ہے کہ دل میں بےمانی ہو تو پھر جھوٹے دلائے تو بہت گھڑے جا سکتے ہیں تو یہ کامر اعتراض کرتے ہیں یہ کتاب اکٹھی کیوں نہیں نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لکھ یہ اس لیے ہے کا بِهِ تل نہ ہوں یہ اس لیے کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اس کے ذریعے مضبوط کریں اور ٹہر ٹہر کر کے آپ پر یہ کتاب پڑھیں مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گائڈ لائنز ہیں مسلسل 23 سال سے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ رشتہ برقرار اور آپ کو آہستہ آہستہ اس کے ذریعے مضبوط کیا جا رہا ہے پہلے گائڈ لائنز آتی ہیں اس پر عمل کرتے ہیں نئی ازمائشیں آتی ہیں پھر اللہ کی طرف سے گائڈ لائنز آہستہ آہستہ ایوالو ہوتے ہوئے صحابہ اکرام کی ایک جانسار جماعت آپ کے پاس تیار گئی ہے اس لیے کہ آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں ہم اس کے ذریعے جو کہ اللہ تباء تعالیٰ نے سور حشر میں بھی فرمایا کہ اگر یہ کتاب نازل ہوتی پہاڑوں پر تو ریزا ریزا ہو جاتے پہاڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پہ آہستہ آہستہ اس کو نازل کیا گیا تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کیا جائے اس کے ذریعے ولا تو نہ کا بھی مت نہ بلحتی اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھو کوئی ایسا اعتراض نہیں یہ لے کر آئے اور ہم اس کا کوئی نہ کوئی معقول جواب آپ کو تعلیم فرما دیتے ہیں احسن تفسیرہ آپ اس کو اوپر جوڑ لیں سرح کی باون نمبر آیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی شیطان کوئی کام ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کی اس معاملے کو پیچھے کر کے اپنی آیات کو محکم کرتا ہے مراد یہ اس کا جواب دے دیتا ہے کسی طریقے سے سورت الانبیاء میں آیا کہ یہ کافر جن کو پوج رہے ہیں جن پتھروں کو اللہ تعالیٰ ان پتھروں کو بھی دوزخ میں ڈال دے گا ان بتوں کو بھی دوزخ میں پھینکے گا تو کافروں نے مزاق اڑانا شروع کر دیا اچھا اس کا مطلب ہے جتنے جھوٹے معبود بنائے گئے وہ دو میں جائیں گے تو عیسائی اسلام کو بھی پھر دو میں ڈالا جائے گا کیونکہ عیسا علیہ السلام کو بھی تو پوچھتے تھے عیسائی اب پتہ تو کابروں کو بھی تھا کہ عیساء علیہ السلام نے اپنی عبادت تو خود نہیں کروائی وہ تو الحمدللہ امام مواحدین تھے یہ تو لوگوں نے ان کے لیے ڈوینیٹی کلیم کی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا سورہ ظہرف کے اندر کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عیسا کی مثال انہوں نے آپ سے بیان کی آپ ٹینشن نہ لیں یہ حجت بازی کرنے کے لیے کی حالانکہ ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے خاص بندے تھے اور وہ قیامت کی خبر ہے یعنی نزول عیسہ جو ہے یہ قیامت کی خبر ہے اسی پہ میں نے مسئلہ نمبر بارہ حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام اس میں اس آیت کو بھی ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ معقول جواب الحمد تعلیم فرما دیتا ہے اب اس کی حکمت کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ نبی دعوت دے رہا ہے شیطان اپنا کام ڈال رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ آیت نازل کر رہا ہے یہ اس کا ثبوت جو سورہ حج کی باون نمبر کی اگلی آیات پڑھ دو آیات ترپن اور یہ کس لیے ہے یج الا ما یو الق شیوان فطن فی ہی یہ اس لیے ہے تاکہ ہم شیطان کی ان باتوں کو ازمائش کا ذریعہ بنا دیں ان لوگوں کے لیے جن کے دل کے اندر مرض ہو چکا ہے جنہوں نے بات نہیں ماننی ولقاسیاہ اور ان کے دل سخت ہو چکے ہیں قاست ہوں ان کے دل سخت ہو چکے ہیں یہ ان کے لیے ازمائش بن گئی ہے اب اس بات کو اس سے بھی جوڑ لیجئے جو یہ اکثر لوگ معذ اللہ قرآن کی توہین کرتے ہیں کہتے ہیں جی قرآن میں آیا بھی کثیر مو یہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اللہ یہ کانٹیکٹ ہی نہیں ہے اس کا یہ صورت البقرہ کی آیات پیچھے سے شروع ہوتی ہیں کہ کافر اعتراض کرتے ہیں کہ مکھھی اور مچھر کی مثال قرآن میں کیوں آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا مقصد تو علم جھاڑنا نہیں بلکہ باہر سمجھانا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ الزامی جواب کے طور پر کہا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں گمراہ کرے کیوں گمراہ کرے کہ تم اس مثال کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے اور ہدایت دے ان کو جو قرآن کو مان لیں لہذا جو قرآن پڑھ کے قرآن کے اوپر عمل کر رہے ہیں نا وہ ہے ہدایت والے اور جو کہہ رہے قرآن ڈائریکٹر پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے بیسکلی وہ ہے دلو بھی کثیرہ اور کہہ رہے ہیں جی قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن پڑھ کے لوگ یہ تو قرآن کا مقدمے ہی ختم ہو جائے گا یہ قرآن تو آیا ہدل ناس سورت البرا میں بینت من الہ ہدا ہدایت کی روشن دلائل اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب اگر ہم یہ کافروں کے لیے کتاب پڑھ کے آپ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں اور صحیح بھی ہو کہ اپنے کولر ہو کتاب اللہ آؤٹ آف کنٹیکس کوٹ کیا اللہ تعالیٰ نے ٹانٹ کیا کہ کافروں جب تم واضح باتیں کو نہیں باتوں کو نہیں مانتے تو تمہاری گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے ہم یہ اس لیے نازل کرتے ہیں کہ ایمان والوں کو اس سے اور ہدایت ملے اور تم لوگ اس کا انکار کر کے خود گمراہ ہو انکار کر کے نہ کہ مان کے اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ رہا ہے یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ شیطان فتنہ کھڑے کر دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں وہ امن والمین نفی شیقوق بعید اور یہ جو ظالم ہے یہ تو دشمنی میں بہت آگے جا چکے ہیں حق پاک نظر بھی آ رہی ہے نا پھر بھی نہیں مانگ اور یہ ہمیشہ سے ہیومن انسٹنکٹ ہے آج تک ہے اب کسی بھی سننی سے پوچھ لیں کہ جی اہل سنت کی سب سے موت کتاب کون سی ہے حدیث کی کہے گا جی بخاری اور مسلم اور اسے پوچھیں بھائی بخاری اور مسلم میں نماز کا جو طریقہ لکھا ہوا ہے آپ کو پتا ہے تو پچانوے پرسینٹ سنی اس طریقے پہ نماز ہی نہیں پڑھ رہے دنیا کی ادھر آ کے وہ کتاب بیک گراؤنڈ میں چلی جائے گی ان کے لیے احمش بن جائے گی پھر کبھی کچھ کہیں گے جی وہ فلانی چھ لاکھ اینیاں کٹا دیتی ہیں, تے ودا دیتی ہیں وہ چھے نفس کی کہاں سے آئی بھئی وہ ترک تھے آپ کی ٹوٹل حدیث دس ہزار ہے وہ چھ لاکھ ترک ہے اس میں میں, میں نے مسئلہ نمبر تھرٹی سکس ضعیف الاسناد اور من گھڑت کے فتنے کا تحقیقی جائزہ ایٹی سیون منٹ کی گفتگو الحمدللہ اس حوالے سے کی ہے تو مخالفت میں کوئی بندہ اترا تو کبھی بھی حکبات نہیں مانتا کہ آپ اس کو قرآن حدیث کھول کے بھی دکھا دیں اور دوسری طرف کیا ہے ولی علم الدین ابت العلم تاکہ جان لیں اہل علم علم والے لوگ جذبات والے لوگ نہیں جو علم کے اوپر اپنے قائد و نظریات کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں انہ الحق مر ربک کہ یہ کتاب حق ہے آپ کے رب کی طرف سے ان کو تو یقین ہو جائے گا جن جن آیات پہ یہ تنازعات کریں گے مومنین کو وہی آیات ایمان کے بڑھنے کا سبب بن رہی ہوں گی الحمد للہ مر تیرے رب کی طرف سے پی منو اور وہ اس پر ایمان لائیں تخ بتا ہُ اور تاکہ ان کے دل جھک جائیں اس کتاب کی طرف و ان اللہ لہدا لہ دلو بے شک اللہ تعالی ہدایت دینے والا ہے ایمان والوں کو الا س المستقیم سیدھے راستے کی طرف ایمان والوں کو جو واقعی خود ایمان لانا چاہیں تو یہ الحمدللہ للہ صورت الحج کی ہے نمبر باون سے لے کر چبن تک یہ معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا اس حوالے سے لیکن ابھی بھی کرٹیکل چیزیں کچھ باقی ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے ایک چیز میں ڈسکس کر یہ سورت الحج کی باون نمبر عائد کے کانٹیکس میں ایک مرسل روایت ہے جو تفسیر ابن کثیر میں بھی نقل کی گئی ابن کثیر نے بھی اس کو ضعیف ڈکلیئر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیات تلاوت کر رہے تھے سورت النجم کی تو اسی دوران اسی وزن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کچھ اور الفاظ نکل گئے ان کی کافروں کی دیویوں کے بارے میں تلک الغرانک یہ دیویاں بڑی اونچے مرتبے کی ہیں لات اور عزا یہ روایت وہ پیش کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کافر بھی جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کی آیات پڑی تھیں ساتھ شیطان نے آپ کی مبارک زبان سے یہ الفاظ معذ اللہ استقر اللہ نکلوا دیے یہ بھائی بالکل جھوٹی روایت ہے اور اس کا میں نے پوسٹ مارٹم مسئلہ نمبر 36 اسی ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اس میں جو میں نے پانچ جھوٹی اور ضعیف روایتوں کی مثالیں دی ہیں کہ جن کی وجہ سے دین کا بیڑا غرق ہوا ہے اس لیے صحیح حدیث پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک مثال یہ بھی ہے یہ بالکل جھوٹی روایت ہے اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام علیہ وسلام دین پہنچانے کے حوالے سے سو فیصد اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوتے ہیں ان پر کوئی شیطان کا غلبہ نہیں آتا لیکن جہاں تک دنیاوی معاملات کا تعلق ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے چار ترک موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا وہ بڑا ڈیٹیل واقعہ ہے ابھی ٹائم نہیں بیان کروں تبیر نحل والا واقعہ وہ کھجوروں کی پیونکاری اور گرافٹنگ والا واقعہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ پہ ارشاد فرمایا ام تم آلمو بھی امر دنیا کم دنیا کے کاموں کو تم بہتر سمجھتے ہو اور اس میں آگے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں ابود میں بھی موجود ہے یہ حدیث مسلم میں چار تو اس کے موجود ہے کہ جب کبھی میں تمہیں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات بتایا کروں تو اس کو منوان قبول کیا کرو ہاں جب تمہارے دنیاوی معاملے میں, میں کوئی تمہیں مشورہ دوں تو تم خود دیکھ لیا کرو دنیا کے کاموں کو تم بہتر سمجھتے ہو جو تمہارا اپنا ایکسپیرینس ہے اب دیکھیں نا جو آج اس وقت سائنس نے جو ترقی کی ہے یعنی کہ وہ ساڑھے پانچ سو مسافروں کو لے کے ایئر بس اے تھری ایٹی آسمان میں اڑ رہی ہے اور کہاں لوگ چار مہینے میں آج کے لیے پہنچتے تھے اور اب چار گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں اب یہ اکرام کو تو یہ چیزیں یہ ٹیکنالوجی نہیں بتاتی نا نا ان کا یہ فریم آف ریفرنس تھا تو یہ انسان کو جو اللہ تعالی نے وقت کے ساتھ ساتھ ایولوشن کرائی ترقی کروائی اس حوالے سے اور یہ حدیث تابیر نہل والی میں نے پوری حدیث اور اس حوالے سے اسلام کا کیا کنسپٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کلیئر کٹ ایک ویژن دے دیا ام تم آلام ابھی امری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 ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ پھر اگلے دو پوائنٹس ہم بسکس کریں گے انشاءاللہ